بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وانفثي وانفثي لقد رمى الله على المؤمنين اطمئنانا تظهر تحت السجى فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينه عليهم وأطعمهم فتحا فريدا ورانوا من كثيرات وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيمًا وَعَدَهُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَهُمُ الْجَزَاءَ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَن تَغْدِرُوا عَلَيْهَا فَانْتَقَمَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ ابن رضی اللہ تعالی تیسرے خلیفہ راشد اور اشرا مبشرہ بجنا میں سے ایک ان کے فضائر اور مناطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سے ہم تک پہنچے ان میں سے چند ایک فضائے کا تذکرہ کریں گے جو شریف اخاریں گے اتنا فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان تقدی ایک دوسرے پر لوگوں کو قبیلت دیتے ہیں سب سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے ہیں اس کے بعد علم بار رضی اللہ عنہ کو اور پھر اس کے بعد سکینا عثمان اور یعنی شہر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عما کے بعد تمام صحابہ کرا میں سے افضل اور بہتر سیدنا دینا رضی اللہ عنہ کو قرار دیا جاتا تھا اسی طرح ابن اتنے امراط علموں کی یہ روایت کہتے ہیں زمانے میں برابر کے بھی برقراہ مانگو سب سے افضل اور سب سے بہتر نئی بنتی تھی ابو ابوبر رضی البا عنہ کے بعد عمر میں سب سے افضل و فکر سمی دام ہمر رضی عبام رحم ہے سلما عثمان پھر سمید نام عثمان رضی الباء تعالیٰ عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد افضل ذریعے کہتے ہیں سب وقت اس کے بعد ہم نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کو چھوڑ دیا کرتے یعنی سب سے افضل ہم غرب علی اللہ علو کراتے تھے اس کے بعد غلبہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں پھرنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ علوم کے بعد کون افضل ہے اگلی بات چھوڑ دیتے یعنی ان تین اپراد کا افضل اور محمد ہونا تو نبی قریب کے دور میں ہی سیکھ چکے تھے جان چکے کہ سب سے افضل ابوی اللہ تعالیٰ احمد ان کے بعد شہید نمبر اللہ عبد اور ان کے بعد شہید نام عثمان امن اما ہوتا رہا ہے سیم راہیما بہتے ہیں کہ مجھے ابورشکاری روزی عمار رضی اللہ ہے عنہ نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں جو کیا پھر میں نکلا اور میں نے سوچا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا سارا ہوں کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کب آئیں لوگوں نے کہا کہ کس طرف کو نکلے ہیں تو جس طرف کا میں نے اشارہ کیا میں بھی اسی طرف کرا لے تو لوگوں سے پوچھتا تھا رہا رہا رہا کہاں گئے جیسے جیسے مجھے پڑتا چلتا گیا میں ویسے جیسے چلتا رہا تھکتا کہ پر جا پہنچا بے حریف یہ معروف کماں تھا کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو اس کے دروازے پر رہنے گا ندی قریب سروار ہو رہی و لیے نکلے ہوئے تھے تو آپ نے ادم کیا تو میں کھڑا ہو کے آپ اس کھلے کے پاس جو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی اس جگہ میں آپ درمیان میں بیٹھے اور آپ نے اپنی ڈانے کنویں کے اندر لٹکا گئی اور کپڑا اپنی پنڑیوں سے اوپر ہے. ہے آ گیا میں نے سلام کہا اور سلام کہ میں واپس آ گیا شریف کے دروازے پر تو تھوڑی دیر بعد اوبر اور جب تشریف کا ہے انہوں نے دروازہ بجایا تو میں نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ابو بکر ہوں میں نے کہا میں رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آگے کہا ابو بکر تھی ابو بکر ابا اللہ رہا ہے تو آپ سے اجازت رکھا رہے ہیں تو آپ نے سمجھا ایک دن کا ہوں وقت ہوں بھی جن اجازت دے دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے لو خیر میں گیا کہ میں نے ابولی اللہ تعالیٰ کے پاس کو کہا سلوار کا جننا آپ آ جائیے اور بچے شریفات آپ کو جنت کی بسالت دیتے ابوبر اپنی اللہ تعالیٰ نے تشریف لگائے اور آپ کے دانے دانے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی بجلیوں سے کپڑا اخایا اور کنگلے میں لڑکا بیٹھ گیا کہتے ہیں کہ میں واپس نہ گیا دروازے پر تو مجھے امید تھی کہ میرا بھائی وہ بھی میرے نیچے پیچھے پہنچنے والا ہوگا کیونکہ میں گرو پر ایک ہاتھ سے نکلا تھا تو میں اپنے بھائی کو چھوڑایا تھا مالمی ہی کو بھی بزو کا رہا تھا تو دیر دیر میں سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھلائی کا حید کا ارادہ رہتا ہے تو اللہ میرے بھائی کو بھی یہاں تک ضرور کیجیے گا ابھی سوچوں میں دکھا کے دروازہ ہٹایا گیا تو میں نے پوچھا کون آواز کے غلط کرتا ہوں میں نے کہا مجھے گیا کہ نبی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے سرمایا دو بڑوں کو, کو جنت کی بشاعت خیر میں گیا آپ واپس جاتا رسول اللہ فلوبار والے جناب آئیے نبی قریب اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی وہ آئے اور نبی نتی سمواد رہے وہ سند کے بان کر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں انہوں نے بھی کنویں سے لٹکا دی پاؤں لٹکا دیے اور پھر میں دروازے پہ آ کے بیٹھا اور سوچنے لگا کہ شاید اب میرا بھائی آ جائے گا تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ پڑا تو میں نے پوچھا کون ہے تو کہا کہا میں نے کہا میں وسلم سلواب بڑے گیا اجازت دلک تھی تو رسول اللہ سباب بڑے لہو پھر ادا بچوار جو سی وہ اسے اجازت دے دو اور اسے جنرل کی خوشخبری دے دو ایک دوسری پتبا جو اس کو پوچھے گیا اور میں نے کہا کہ جی نبی آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں لیکن ساتھ ایک مصیبت کی پیش کوئی کی کر رہے ہیں جو آپ کو پہنچے وہ بھی دیکھا ہونے کہ جو منڈیز کی تھی جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے لٹکا کے جی ہوں ابوی آواز آ رہا ہے پٹر کا بھی جا رہا ہو من چپ دیکھا تو اسلام ربی رضی اللہ رہا ہوں ان کے بالکل سامنے دوسری جانب جاتا ہے ایک تو یہ فیل پتا چلتی ہے کہ شادی کی اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دور میں ان کی خلافت کے آخر میں قرض سے بازی مصیبت اور کتنا کے بارے میں پہلے سے ہی پیش ہوئی پروانی اللہ کو جنت کی اللہ رہے وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ نہیں اس حدیث میں بھی پیسی طرف جب دس کو اکٹھا شمار کیا اور کہا کہ یہ بھی جنت میں ہے یہ بھی جنت میں اس وقت بھی عثمان یعنی اور مشرقہ بھی شامل ہے مادہ کرتے ہیں کہ جب یہ قریب اور عثمان اور یہ بہار سے چڑھے تو وہ ہلنے لگا تو نبی قریب سب وادے یوزن نے سرایا اس ہے کو بہتر مارا دے گا نبی شہیدان ہے اس پر نبی صدیق اور دو شہید ہیں یعنی رسول رات الاد بڑے یوزن ابو کا صدیق ابا اولا اور ان دونوں کو شہادت کی خوشخبری بھی نبی قریب سال وباد والے مسر میں ٹہلے اور یہ بات تو واضح ہے کہ شہید کی جزا وہ یقین اللہ اور جنت ہے یعنی جزب کی وصارت بھی اور شہادت کی ردعے کی وصارت بھی نبی قریب سال وباد والے منظر ہے سید نما عمر اور و و دعا کرتے تھے شہادت باقی بارہ دور ہو گئی کہ اللہ مجھے شہادت اردا کر اور وہ بھی اپنے نبی کے شہر میں لوگ بڑے پیغام ہوتے کہ نبی کے شہر میں تو اتنا امن ہے یہ مسلمانوں کا دار بن چکا ہے یہاں سے چاہوں کیسے لیکن وہی پہ چاہا اور بنواریوں نے مجلو پکڑ لیا ان کے گھر کا ان کی حرافت کے پاس لے لیا تو رسول والے مسلم نے اس بارے پہلے ہی پیش ہوئی کروا دی بات کے رپور بات اللہ پر ہیں کہ متن میں سے ایک آدمی آیا ویف اللہ کا حج کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا کہ یہ قویش ہیں پوچھا ان میں سے کوئی شہر کوئی بڑا آدمی کون ہے تو انہیں بتایا کہ اکتوبا ہے مہمبر اور مینی کا دستہ آگی وہ آگے بڑھا کہنے لگا کہ اپنا المارکنگ کا فخر کے لیے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتا رہا ہے ہلکا ہے میں نے عثمان فروئی کیا آپ کو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ کے دن بھاگ گئے تھے لڑائی سے اللہ نمبر آفال کہنا پھر اس نے سوال کیا الفاظ کا کونتا ہے بدری بدلے شروع آپ کو پتا ہے کہ رقام افراد بدلنے شریف نہیں ہوئی بدل بس بدل بدلنے وہ پیچھے کہہ رہے ہیں کہتے یہاں ہے پھر نے تیسری بات اور کہا تھا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ردوان بدلی امار تعالیٰ ہے وہ گئے ہر میں بھی موجود نہیں تھے کرواتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے تو کیسا ہے عمار کا آپ دردی ہیں میں تمہیں یہ ساری بات سنتا تھا با. لاگو ہوئیوں فر رہی بات اوہٹ کے دن ان کے بھاگ جانے کی کا تو اہد کے دن بھاگنے والے تمام تر صحاب کے رام کو اللہ سکھانا ہوا کر دیا اسے اور ان کی پافی کا اعلان اللہ نے پرانے مجید میں دیا ہے وہ اللہ تحیہ بحبد اور جو ان کا تحیو ان کا غائب رہنا ہے بدل سے تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لو سر علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ جناب عثمان ولی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی اور آپ پیچھے ہی رہو منیلے میں اپنی بیوی کے پاس آپ کو بدر میں شریف ہونے والے لوگوں کے برابر اصل بھی ملے گا اور مان آئے بدل میں شریف لوگوں کے برابر آپ کو غلیفت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا تو وہ سب لگیے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غلط رائے بدن کے پیچھے نہیں اور تیسری بات تو رضوان وضوان سے ان کا پیچھے رہنا گر کے زبان میں شامل نہ ہونا تو کہتے ہیں پلوں کا ناپاخا دن دت نیبت کا تنقار لپاہ کوں متانا ہو اگر مکہ کی وادی میں اس نام دلیہ ہر ہوگی حسابت کوئی زیادہ عزت پالا ہوگا تو زندگی غریب سن وا مرغی و مکہ میں عثمان رسی عمالوں کے بجائے اسے بھیجتے تو عثمان رضی اللہ عالم کو خود رسول صلی اللہ نے مکہ میں بھیجا تھا اس سے بات کرنے کے لیے مکان نے جان کے بات تھا عثمان عیلا مکہ اور ویسے جان عثمان رضی اللہ عالم ہو کے مکہ جانے کے بعد اس طریقے کے نام عثمان پڑتی اللہ کی خاطیت ہی بیرتے اضلاع ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ ویر کرنے کے لیے رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے سزارہ کا میلہ آگاہ پھر آپ نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر یعنی سور کادر اس بہت کے لیے ایک ہاتھ اپنی طرف سے اور اپنا سہنا ہاتھ سکے دان روٹی اللہ ہوتا تھا ہم لوگ کی طرف سے رکھا تو یہ اللہ دن اس کی سبھیل ہے ان کی شان اور احمد ہے کمی نہیں تو اعتراض پہ جنا اور اعتراضات کی حقیقت کھول کر دیا تھا اور سبایا بھی نہ آئے بس تین سوال پوچھ کے اور جواب دے کے جانے لگا تھا یہ سب چیز جو میں نے لگائی ہے یہ بھی اپنے ساتھ اور جو لوگ اس طرح کا اتنا وواہ کر رہے ہیں ان کو جا کے بتانا کہ رسمان دلیہ حقیقت میں یہ ان کی منصلت اور ان کی فضیلت ہے سب کہتے ہیں کہ ایک آدمی افطوبا میں نے ربا علی ابا تعالیٰ کے پاس آیا اور رسمان دلیہ عنہ کے بارے میں اس نے فوق درآم بات ہی دکھانوی تھی تو عبداللہ جب نے اور اللہ نے ان کے اچھے کامات کا ذکر کیا اور کہا لہذا رسوخ شاید کہ یہ بات تجھے ناپسند لگی ہے نا جواب لگی ہے کہتا ہے ہاں عبداللہ جب نے عمر اور تو پوچھا تھا کہ شاید فلفان رضی اللہ عالام کے بارے میں یہ کچھ من بات کہیں گے نمبر اللہ تجھے تجھے من کی پوپی ڈنڈا سننا چاہتا تھا اللہ الگ بڑا چلا پھر اس نے سجلنا علی علی اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کیونکہ اس وقت کچھ لوگ سکیل علی رضی اللہ عالم کی حمایت ہونے کی وجہ سے اور کچھ اللہ عالم کی حمایت کی وجہ سے سکیل علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے لیکن ابانجمانی ان کا کیا اجب معاملہ تھا اور تو انہوں نے ان کے مہاجین کا تذکرہ کیا پھر اس نے علی علی اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ رضی؛ کے بھی اچھے آگال کا تذکرہ کیا ان کا ذکر قید کیا اور کہا اور غریب سروار ہوئے ذریعہ حرام نہیں سکتا اور پھر پوچھا لا اللہ یہ سوکھ اب تجھے یہ بات بھی بری ہوگی کہتا ہے نام ہاں کرتے ہیں اللہ تعالی تیری نام خاص کا کرے تو یہ دلیل کرے ان الیا چاہتا تھا میرے بارے میں اپنا زور لگانا رہا ہے رکھا میرا جو بیانیہ تھا وہ تیرے سامنے واضح ہو چکا ہے تو سرینا اسمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اور سرینا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے بارے میں اور دوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محثر کا نت کرا دیا اس, اس نے کرنی کوتا ہی کی ضرور ہوتی ہے لیکن اگر اس کی لفدشوں اور کوتاحیوں سے سب سے نرس رکھ کے اس کا ذکر خیر بھی کیا جائے تو اس میں بڑائی ہے کسی کا برا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور پھر خصوصاً جب خاندار تو ہوائی اہرام ودوان ہوا ذریعہ کا ہو جو اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ترین مقام رکھتے ہیں تو ان کی لمزشوں اور ان کی آبیشوں سے سب سے نظر ادر کرنا ہی زیادہ بہتر ہے علیب نے خیال کہتے ہیں کہ میں عثمان کے عمان دروجہ کے پاس گیا یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں نے آپ کے گھر کے ارد گرد محافرہ کیا ہوا تھا گھیرا رہا تھا بلبانی تو عثمان دیا اور کہا اللہ نے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو براب بھیجا ہے ان کو سچا نل ہے کن تم جسمانی بل وصول اور میں ان لوگوں میں ہوں پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ آنا بنا کو اور جو دین اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے تھے ان پر میں ایمان لایا ہوں سننا آج و تو ہوئی جب پھر اس کے پاس میں دو ریاستیں کی ہیں ہم سب کی طرف اور پھر اس کے بعد مدینہ جیتا میں نے توے پس حجرت کی ہے اور نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک کی وہی وسلم اور مجھے نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ پانے کا بھی حاصل ہے سل آخری تو وہ لا شریت حضرت اللہ کی اللہ پسند میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات تک کبھی آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی کبھی آپ کی کسی رکر پہ نا نہیں کی نام عثمان بڑی ابا افارم کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر بھر رسول صل اللہ صلی اللہ رحیم صنعت کی نا اور کیبل صحابہ کرام جذبہ اللہ کے رحی بند کے بارے میں اجیو اریب باتیں کرنے والے ان میں سے کوئی پتھر اٹھانا تو پوچھا اس کے بغیر بھی یہ دعوی کر سکتا کہ اس نے کبھی بھی رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ناقربانی یہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی محافلے میں بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی معاملے میں آپ کے ساتھ میں نے حیات کی ہے انصم بن مالک اللہ عن کہتے ہیں کہ پرجا کا بریان وہ عثمان ولی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ اربینیا اور آذربی کی فتح میں ایسے شان سے وہ عراق کے ساتھ کا کر کر رہے تھے جان ہے وہاں سے واپس عثمان ولی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے تو عث کو آ کہتے ہیں کہ لوگوں کا قرآن رشید پڑھنے میں اختلاف ہوتا چلا جا رہا ہے تو میں جمع کا قبل جب کریں پھر کتاب جی اختلاف یہ بوجھ اس سے پہلے کہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں بھی ویسے اختلاف کرنے لگے جیسے یہود نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اس عمر کا اسکر ہے تو عثمان رضی اللہ تعالی عن نے سیدہ کا رضی اللہ یو تعالی عنہ کے بعد پیغام بھیجا کہ مستحق ہمیں دے لو یہ مستقبل اوبر رضی اللہ نے لکھوایا تھا جس سے تمام محفوظ کر جا گیا ان کے بعد سیدنا دن رضی علی اللہ عنہ کے پاس یہ سب رہا اور پھر سجید ابراہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کی بیٹی رضی اللہ را کے پاس یہ قرآن اس کے اندر مکمل طور پہ جمع تھا تمام طرف تمام ترقی آپ سنی تو پہلا کے ببوسا ہمیں دے دی ہم لکھ کر نقل کر کے یہ آپ کو واپس کر دیں تو اقسام رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ بالانہ کو بھوسا دے دیا عث عبد الرحمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی کاپیاں تیار کریں اس سے دیکھ کر متا اور تینوں کا حوالہ کہا کہ جب تمہارا اور زیر ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن کی کتابت میں کسی چیز کے بارے میں اختیارات ہو جائے تب تو, تو ہو میری ثانی قریش تو قریش کی زبان میں اتنا کیونکہ سر نما نہ زیادہ میری یہ قریش کی زبان میں بھی نا سب ہوا ہے قرآن مزید کے رسم الخط میں لکھنے میں اگر اختیارات پیدا ہو تو لکھنا اس کو قریش کے طرز کتابت میں تو جب انہوں نے یہ سارے مسائل لکھ لیے تو سیدہ کر دیا اور وہ جو مسائل آپ میں تمام علاقوں کی طرف بھجوا دیے گئے لوگ قرآن کے ساتھ اس کی تفصیل یہ بھی ساتھ ساتھ قرآن کے اندر ہی لکھنا شروع ہو گئے اب اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا جن لوگوں کو علم نہیں تھا وہ تھے کہ شاید یہ قرآن کا ہی نشار ہے تو سیدنا عثمان کبھی اللہ عنہ نے ایسے تمام تر مسائل کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ یہ باقی نہ رہے اور ان کی بے نقط بھی اور بے ری نہ ہو جل جانے سے الفاظ بک جاتے ہیں اور ان کا جو تفس ہے وہ غلط بجاتا ہے اس کے علاوہ جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فرمان مجید قرآن مزید خرکانے کے لیے تو اس سے بچانے کے لیے صحیح جناب اسمام بلی اللہ حق میں لیا اور لوگوں کو اس مد پر جمع لیا جو صحیح جناب وکر ملی اللہ حق نے لکھوایا تھا اور اس میں صرف اور صرف قرآن نزی تھا ہٹکا کے کہا جانے لگا ماں نہ اس کے دونوں کبو کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف کتاب اللہ ہے کتاب اللہ کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں صرف قرآن جی خال انہوں نے لکھ کر جمع کیا اسی طرح سید رضی اللہ ابا عنہ خزاتی ہیں کہ اکبر فری عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت آپ اپنے بستر پر لیتے ہوئے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چادر آپ نے دی ہوئی تو آپ نے اجازت دے دی اسی طرح دیتے رہے دی ابو عمر علی اللہ عنہ نے جواب کرنی تھی انہوں نے دی اور چلے گئے پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ نے بھی اجازت دی اور کسی طرحاری آپ لیتے رہے دی وہ بھی اپنی بات چیت کر کے چلے گئے پھر نبی کریم کر بیٹھ گئے اور تعالیٰ نبی کریم وسلم نے فرمایا اجماعی پیدا ہی کی اپنے کپڑے اپنے اچھی طرح پر باقاعدہ تو آئسہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ابو و عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ اتنے ایک کے ساتھ نہیں بیٹھتے چیزیں بھی ہوئے یا دیکھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ لئے کے لیے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عثمان علیہ فی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسی حالت میں لے جا رہتا یعنی پنڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دلی پر کپڑا نہیں تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ رام پر کپڑا نہیں تھا حادث میں کسی رہتا تو شاید عثمان کبھی اللہ جھجک اور حیات کی وجہ سے اپنی بات کھل کر میرے سامنے نہ رکھ سکتے اس لیے میں نے ان کی آمد پر کس قدر اہتمام کیا ہے پہلے میں نے آسمان جھان کبھی اللہ عنہ کی شرم و حیات اور ان کی اس عزت آفگاری کا ذکر سیدہ عائشہ سے دیر کا ردی لاہو کا کیا ہے یعنی رسول اللہ, اللہ وقت منتھ بھی سگے دام سلان اپنے اثان ردی اور باہو کی بہت زیادہ تدرین عزت اور ان کے حیادات ہونے کی وجہ سے ان کی خصوصی حیات کیا کرتے تھے یہاں قرآن رضی اللہ ہوگا انہیں نبی کریم سب سے بار بار جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی اور اسی طرح انہیں نبی مکرم علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گزرائے مبارکہ میں دفر ہونے کا شخص بھی حاصل ہے وہ کنویں والی روایت بے شریف والی ابو مغربی اللہ تعالیٰ طرف, ہے. آئے، طرف ہے اور عثمان ربی اللہ تعالیٰ آئے تو مدیر کی اس جان جگاپور ہو چکی تھی وہ سامنے دوسری جان بیٹھ گئے اس کے بارے میں شریف نے مشتریف رشم اللہ سراتے ہیں کہ میں نے تقریب کی کہ یہ قبر ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس کے ساتھ دائیں دائیں اللہ, تعالی عنہ, اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سامنے ان کے قوام کی جانب سئی عثمان علی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جن کو اسی انداز میں لوگ وہاں پہ کنویں کافی ہوں تو یہ نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کچھ خوشخبری اور شرط بھی ہے بلکہ پورے مدینہ کے بارے میں رسول گاف پر اور آپ رحم وسلم سرما کے جانے کی روایت ہے کہ جو آدمی مدینے میں فوٹ ہو سکتا ہے تو وہ مدینے میں مرے کیوں جو بھی مدینے میں مرے گا میں اس کے بارے میں شفاعت کروں گا شکی کے بندہ مومن ہو اب ندینے میں لگنے والے تو منافع بھی تھے ایمان شرط اول ہے بندہ مومن ہو وہ ہو ہمارا ندینے میں جو خوف ہو تو میں اس کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی ترتیب دے تو ماں توقی تھی اِلا بلّا خراب کی طرح